مفتی محمد ہارون اطاری صلیمہ الباری باب المدینہ کراچی سے جو ہے روم میں تشریف لا چکے ہیں ان شاء اللہ ان کا روحانی و ارفانی بیان ہوگا اور آج جو ان شاء اللہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا پہلے بھی کہ آج جو ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایک فتنہ ہے جماعت اسلامی کے نام سے اس کی جو ایک شیطانی عورت ہے فرد ہاشمی اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آج مفتی صاحب جو ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے में اس کے بارے میں بتائیں گے جزاک اللہ عیرہ میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے دوستوں کو فرینڈس کو انوائٹ کریں روم میں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک جو ہے ان کی حقیقت پہنچے اور ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ان کی تھنکنگ کیا ہے اور یہ کیا عقیدہ رکھتے اور صحابہ اکرام اور اہلیاء اکرام کے بارے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اوینس ہو سکے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھائی اور بہنیں جو ہیں اپنے پال فرینڈز کو پال سیسٹرس اور پال برودرز کو انشاءاللہ ضرور انوائٹ کریں گے جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا جزاک اللہ فکردارین مسیطہ آپ <تصفح> کے شکر دیائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوث <تصفح> <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہوگی جی جزاکم اللہ خیرہ. ریکارڈنگ کے لیے ہیں کوئی اسلامی بھائی فضان رضا بھائی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور اس کے علاوہ سسٹر کیا بھائی اگر کر رہے ہوں تو جی جزاک اللہ فرت آشمی کے رد پر ان شاء اللہ تبارک بیان کا سلسلہ ہوگا اللہ تعالی قبول فرمائے اور رب کریم اس فتنے سے خصوصا ہماری خواتین کو اسلامی بہنوں کو جو ہے وہ محفوظ و معمول فرمائے آمین رب العالمین <سؤال> <سؤال> <سؤال> والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليک یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك و يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, محمد بن الجود والكرمي بالي و بارك وسلم صلاه و سلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الله تبارک و تعالی في القرآن المجید واعاشروهم بالمعروف صدق الله العظیم قال الله تعالی في شان حبيبه بالقران المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلي ورضي الله تعالى عن وحسن رضی اللہ تعالی عن وحسین رضی اللہ تعالی عن وخاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سامعین اکرام الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین دین اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے اس بات کا اقرار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہمیں اسلام نے اخوت بھائی چارے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا سبق دیا اور بار بار یہ بات واضح کی گئی کہ مسلمان قوم ایک متحد قوم ہے سارے مسلمان بائی بائی ہیں سورہ عال عمران میں رب کریم فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو یعنی ایک ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ متحد ہو جاؤ مسل حق اہل سنت و جماعت میں آ جاؤ جو اس وقت مسلمانوں کی سچی اور حق جماعت ہے یہی اللہ تبارک کا تعالی کی رسی ہے اس سے جو الگ ہوا وہ تفرقے میں پڑ گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس وقت ملت اسلامیہ ذہنی خلجان کی وجہ سے مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور مزید بٹتی جا رہی ہے نئے نئے فطروں میں امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شیطانی فتنوں سے آگاہ فرمایا سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد خبردار شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا بے شک ہم نے شیطان کو ان کا دوست کہا جو ایمان نہیں لائے تو شیطان اپنے انہی دوستوں میں سے نئی نئی جماعتیں تیار کرتا رہتا ہے یہ بات اگرچہ بہت تلخ ہے مگر حقیقت ہے کہ نئے نئے فتنے دیوبندیت وہابیت اہل حدیثیت شیعت ذکری خارجی آلا خانی اسماعیلی بوہری مودودی پرویزی نیچری چکرالوی توحیدی قادیانی بہائی جماعت المسلمین پاہیری گوہر شاہی وغیرہ وغیرہ اور الہدہ انٹرنیشنل کے نام پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی روز بروز وجود میں بھی آئے ہیں اور معاشرے میں اپنے اثر و رسوخ کو بھی بڑھا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہوا ہے سب کے سب فرقے قرآن اور اسلام کی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے عقائد کفریات پر بھی مبنی ہیں گمراہیت پر بھی مبنی ہے جن فرقوں کی بنیاد کفر پر ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتے کاش ہم عالمی حالات پر وہ بصیرت پیدا کریں کہ لباس خزر میں یہاں سینکڑوں راہ بھی پھرتے ہیں جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا میں واحد مسلک اہل سنت و جماعت سنی حنفی ہے جو کسی بھی نیک ہستی کی شان میں بکواس نہیں کرتا حضرت سید العظم علیہ السلام سے لے کر ہر نیک ہستی کا ادب و احترام کرتا ہے ورنہ دیگر فرقوں نے تو حد کر دی ان کے نظریات اور عقائد اگر آپ سنیں تو دل کاپ اٹھے زبان ہماری لڑکھڑا جائے کہ کیسی کیسی نازیبا اور گستاخیاں انہوں نے اللہ اس کے رسول پیغمبروں فرشتوں اور اولیاء کے بارے میں ان بد مذہبوں نے کی ہیں مگر اس امت پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کے پیچھے اسلام کی محبت کی باتوں کے پیچھے تبلیغوں اور ڈالر اور ریال کی یلغار کے پیچھے کیا عزائم ہیں یہ لوگ شہد دکھا کر زہر کھلا رہے ہیں قوم کو فتنوں کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں اس امت میں 73 فرقے ہوں گے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ترمزی اور مشکات شریف اس کے علاوہ اور بھی مزید احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مربی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر مذہبوں میں بٹ گئے بہتر مذہبوں میں بٹ گئے جس میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام مذاہب والے جہنمی ہوں گے صحابۂ کرام علامدوان اجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ ایک مذہب فرقے والے کون ہیں ان کی پہچان کیا ہے تو میرے آقا سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو اس حدیث سے واضح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت تہتر فرقوں میں بٹے گی لیکن ان میں صرف ایک فرقے والے جنتی ہوں گے باقی سب جہنمی ہوں گے اور جنتی مذہب کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے عقیدے پر رہیں گے تو آئیے آج ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں کہ اس عورت کے نظریات عقائد کیا ہیں اور یہ عورت کون ہے اور کس طرح یہ موجودہ دور میں فتنا اور فساد خاص طور پر خواتین کے نظریات اور عقائد میں برپا کرتی چلی جا رہی ہے میں نے شروع میں ہی قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت فرمائی وہ عشر ہند نبل معروف کی عید ہے یہ کہ ان سے یعنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے اسلام جہاں عبادات پر مکمل روشنی ڈالتا ہے وہاں معاملات پر بھی مفصل بحث کرتا ہے تاکہ کا اسلام کسی دوسرے مذہب کے محتاج نہ رہیں اور مسلمان زندگی کے ہر گوشے میں تعلیمات اسلامیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو سکے ہیں. یہ دین اسلام ہی کا اجاز ہے کہ اس نے ایسے منصفانہ طور پر حقوق انسانیت کی پاسداری کی ہے کہ کسی کو اپنے حقوق کے غذب ہونے کا تک نہیں ہو سکتا دین اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں گمراہی اور زلالت کا ایسا اندھیرا تھا کہ انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی پاس لحاظ نہ تھا لیکن دین اسلام کی نورانی کرنوں نے ہر ایک کے حقوق ایسے واضح کر دیے کہ کسی کو بے خبری اور لا علمی کا بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم دیا تاکہ اسلام کے ماننے والے حقوق تلقی سے بچ سکیں اور ایسے معاشرے کو تشکیل دیں جو امن و چین کا گہوارہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل کر دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سواریں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سے قبل انسان اپنے مقصد تخلیق کو یکثر فراموش کر چکا تھا انسان کی پیشانی خالی کے کائنات کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے خود اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لکڑی مٹی سونے چاندی کے بتوں کے سامنے جھک رہی تھی اور عورت کی ذات کے بارے میں ایسے گنونے اور ایسے گندے معاملات میں یہ لوگ اہل عرب اور دنیا کے لوگ مشغول تھے کہ العمان وال عورت معاشرے پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں یہ اس وقت عام خیال تھا عورت تو صرف اس لیے ہے کہ اس سے جنسی تسکین حاصل کی جائے اور بس عورت کی ایک لونڈی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں عورت بدنامی کا باعث ہے مختلف مختصر یہ کہ عورت کے حقوق کی پامالی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف طریقوں سے ہو رہی تھی لیکن ستم رسیدہ مظلومہ عورت کی داد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا وہ عورت جس کے وجود سے نسل انسانی کی بقا ہے اسے ماں بہن بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے بالکل مفلوج اور محروم کر دیا گیا تھا الغرض مرد کے ہاتھوں عورت ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی کہ ایسے میں دین اسلام کا سورج چمکا جس نے عورت پر سے ظلم و ستم کی تاریکیاں دور کی فطۂ اردی جو اخلاقی برائیوں اور سنگین جرائم کی گندگیوں سے لڑڑا ہوا تھا دین اسلام کی نورانی کرنوں نے ان آلائش اور ناپاکیوں کو خشک کر کے خوشبوؤں سے مثر اور معمبر کر دیا الحمد للہ دین اسلام نے حکمت سے لبریز تعریمات کے ذریعے جہاں مردوں کو عورتوں پر ظلموں ستم کرنے سے عورتوں پر ظلم و ستم کرنے سے روکا وہاں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی مردوں کی عزت و ناموس میں خیانت نہ کریں کامل و اکمل دین اسلام کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے عورتوں کے حقوق بحال اور متعین کیے اور عورتوں کو ذلت و پستی بدنامی رسوائی کے محیب گڑے سے نکال کر عزت و حرمت تقدس تحفظ کی وہ بلندی عطا فرمائی جس کی نظیر دوسرے ادیان میں نہیں ملتی تو سامعین کرام اسلام کی دی ہوئی اس عزت کی بدولت عورت کا مقام کیا ہو چکا تھا اللہ اکبر آپ آب ابو دعود شریف کی حدیث ہے ایک خاتون ام خلاد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی حالانکہ وہ شہید ہو چکا تھا تو اس رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اصحاب میں سے کسی نے ان سے کہا کہ تم اس حال میں اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے آئی ہو کہ نقاب ڈالی ہوئی ہو یہ سن کر اس پردہ نشین عورت نے کہا اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو کیا ہوا میری حیا تو نہیں چلی گئی اسلام نے مجھے حیا سکھائی ہے با حیا بنایا ہے میں بے حیائی کیوں کروں کیوں پردے کو چھوڑ کر سرکار کی بار گیا میں آؤں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اسلام نے یہ عورت کو عزت دی ہے یہ مقام اور یہ رتبہ دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دلوی اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی پھر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترم محترمہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لے کر بار گاہ میں ارض کی یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نام محرم کی نظر نہیں پڑی اس کے توفیل بارش عطا فرما دے ابھی شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اللہ نے بارش عطا فرما دی الحمد تو اسلام نے یہ عزت دی ہے عورت کو یہ رتبہ دیا ہے عورت کو یہ شان دی ہے عورت کو یہ دین اسلام ہی نے دی ہے الحمد للہ الحمد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دار قطنی کی حدیث ہے یہ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے اس پر صحابہ کرام جو حاضر تھے خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر سیدہ فاطمہ زہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر بات کیا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جواب دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لختے جگر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غور کیجیے کہ اللہ تبارک وطلا نے ہمارے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ کبھی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر بلند و بالا دین کی سمجھ عطا فرمائی کہ پوچھتے ہی فوراً عورت کے اس عالی شان کردار کو بیان فرما دیا جس کا دین اسلام ان سے تقاضا کرتا ہے لیکن بد کی بات دیکھو اللہ اکبر کاش وہ خواتین جنہوں نے انعام اور اکرام کو فراموش کر کے دین اسلام سے مخالفانہ روش اپنائی ہوئی ہے وہ رغبت حاصل کریں اور عبرت پکڑیں کہ جب دین اسلام نے انہیں زمانہ جاہلیت کی ضلع سے نکال کر عزت دی ہے تو انہیں بھی احسان فراموشی سے بچتے ہوئے مخالفانہ روش کو چھوڑ کر دین اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان عورتوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے فرحت ہاشمی نامی عورت کو استعمال کر رہا ہے یہ کون ہے الہدا انٹرنیشنل فرحت ہاشمی کے باطل عقائد الہدا انٹرنیشنل کا نام اب ہمارے ملک میں غیر معروف نہیں رہا خاص طور پر یہاں پاکستان میں یہ ادارہ درس قرآن کی حلقوں کے ذریعے بڑے بڑے ہوٹل شیرٹن اور میرٹ میں جلسے منعقد کرتا ہے اس ادارے کی بانی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے فرحت ہاشمی کے تعارف کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ برطانیہ سے علوم اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے اور فرحت ہاشمی نے اسلام آباد کے اعلی حلقوں میں کام کرنے کے بعد اب کراچی کے کراچی کے پوش علاقوں میں کام شروع کیا ہے وہ مالدار عورتوں کو گھیر کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں درس قرآن کے ذریعے عورتوں کے ذہنوں کو بدلتی ہے عورتوں کے ذہنوں میں اپنے باطل عقائد ڈالتی ہے اس کے چند نظریات اور باطل عقائد اور فکہ سے جو اس نے اختلاف کیا ہے ان میں سے چند باتیں اور اس کی پھر کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا یہی میرا مقصد ہے کہ ان کو سن کر خاص طور پر ہماری خواتین اس کے چنگل سے آزاد ہو جائیں الہدا انٹرنیشنل کی نگران ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے نظریات کا نچوڑ یہ ہے کہ اجماع امت سے ہٹ کر نئی راہ اختیار کی جا رہی ہے یہ کہتی ہے کہ قضائی عمری سنت سے ثابت نہیں صرف توبہ کر لی جائے قزا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر نمازیں قزا ہو جائیں تو قزا کرنے کی ضرورت نہیں صرف اور صرف توبہ کافی ہے نمازیں معاف ہو گئیں پھر تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنا یہ بھی اس کا نظریہ ہے اور یہ اپنے ہر پلیٹ فارم پر اس کا جو ہے وہ عورتوں کو درس بھی دیتی ہے غیر مسلم اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی کرتی ہے ان کے مدارس میں دروس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علما اور مستیانے کرام دین کو مشکل بنا رہے ہیں امت کو آپس میں لڑا رہے ہیں عوام کو فکی ہی بحثوں میں الجا رہے ہیں بلکہ ایک موقع پر کوئی اس نے کہا کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف حدیث لے لو لیکن علماء کی بات نہ مانو پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدارس میں گرائمر زبان سکھانے فکی نظریات پڑھانے میں بہت وقت ضائع کیا جاتا ہے قوم کو عربی زبان سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن صرف ترجمے سے پڑھا دیا جائے یہی بات کافی ہے یہی عورت یہ بھی نظریہ رکھتی ہے کہ تقلید کو شرک کہتی ہے اور فقی اختلافات کے ذریعے دین میں شک کو شبہات پیدا کرنے والی یہ عورت اپنے مقاصد میں بہت حد تک کامیاب ہے اپنا پیغام مقصد اور متفقن علی باتوں سے زیادہ دوسرے مدارس اور علماء پر تان اور تشریح کیا جاتا ہے ان کے ہاں نماز کے اختلافی مسائل جو کہ آئمہ اربا میں ہیں رفا یدین فاتحہ خلف الامام ایک فطر عورتوں کو مسجد میں جانے کی ترغیب عورتوں کی جماعت ان سب پر زور دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں غلط مسائل بتائے جاتے ہیں خواتین کو تملیغ کا کچھ علم نہیں پھر اس کا نظریہ یہ بھی ہے کہنا یہ بھی ہے کہ یاسین شریف روزانہ پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں نوافل میں اصل صرف چاشت اور تحجد ہے اشراک اور اوابین کی کوئی حیثیت نہیں یہ کہتی ہے دین آسان ہے عورتیں اپنے بال کٹوا سکتی ہیں میں سے ایک نے اپنے بال کاٹے ہوئے تھے معاذ اللہ, اللہ کہتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آسانی پیدا کرو تنگی نہ کرو لہذا جس امام کی رائے آسان معلوم ہو وہ لے لی جائے ان کے, ان کے ہاں یہ درج دیا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پکنی, پکنک پارٹی اچھا لباس زیورات کا شوق اور اس کی محبت پیدا کی جاتی ہی ہے خواتین دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے ضرور نکلیں گھر سے نکالا جاتا ہے نہ باپ یا سرپرست نہ شوہر کی اجازت کی ضرورت اور پھر ان کے ہاں یہ کتنا گندا نظریہ ہے اس عورت ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ کہنا ہے کہ خواتین ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن چھو سکتی ہیں قرآن کی آیات بھی پڑ سکتی ہیں قرآن نیچے ہو ہم اوپر ہوں اس میں کوئی حرج نہیں پھر اس کا کہنا یہ بھی ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا کر ہر معاملے میں خود اجتہاد کیا جائے اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے قرآن و حدیث کے فہم کے لیے جو اکابر علما نے علوم سیکھنے کی شرائط رکھی ہیں وہ بیکار جاہلانہ باتیں ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی کے سارے نظریات باطل ہیں وہ ان عقائد کے ذریعے عورتوں کو بہکا رہی ہے عورت چھپی ہوئی چیز کا نام ہے اسی طرح عورت کی آواز بھی عورت ہے مگر ڈاکٹر فرد ہاشمی ٹی وی چینلوں پر سر عام اپنی آواز پوری دنیا کے غیر محرم لوگوں کو سناتی ہے تو مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے بچیں اس کے عقائد باطل ہیں نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہیں عورت کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے یہ سوچیے ذرا کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے جس کو ڈالر اور ریال پال رہے ہیں یہ دینے والا کون اسلام دشمن عناصر اور انہی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ بنپ رہی ہے اور اپنے گندے نظریات پھیلا رہی ہے اور آج کل ہمارے اپ ٹو ڈیٹ معاشرے میں اور ایسے علاقوں میں جہاں پر زیادہ امیر طبقہ ہے وہاں پر اس کا کام بہت زیادہ ہے کیونکہ امیر طبقہ ویسے ہی عام طور پر جاہل ہوتا ہے دین سے زیادہ تر امیر دور ہیں غریبوں کی نسبت غریب لوگ پھر بھی کچھ نزدیک ہیں لیکن امیر بہت زیادہ دین سے دور ہیں اور ہر زمانے میں بھی کچھ اس طرح کا ہوتا آیا ہے یہ معاملہ کہ جس کے بعد دولت زیادہ ہے ظاہر ہے کہ وہ دین کے معاملات میں کم ہوتا ہے یہ مطلب ہر ایک پر تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے تو پوش علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہاں پر درس قرآن کی محفلوں کے نام سے جو ہے وہ محفل رکھی جاتی ہے اور وہاں پر یہ اپنے ان گندے نظریات اور عقائد کو بیان کرتی ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں جو ہے اس کا کردار بہت زیادہ ہے تو سامعین کرام میں ان باتوں کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا تاکہ صرف اس کے ان گندے نظریات اور فکی اختلافات کو ہوا دے کر لوگوں کو علماء سے مفتی کے رام سے دور کرنا یہ سازش مطلب کامیاب ظاہر کہ نہیں ہونی چاہیے اور اللہ نے چاہا تو محبوب کریم علیہ صلاحت و کے صدقے انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہوگی لیکن جو اس کے گندے نظریات چند ایک میں نے آپ کو بتائے اور جو فکی اختلافات اس نے کیے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا جو ہے وہ علم بھی بڑھے اس نے ایک بات یہ کہی اور یہ عام بات ہے کہتی ہے کہ اگر کسی کے سر پر نمازیں ہوں قزا ہو گئی ہوں بھلے جتنی بھی ہوں تو توبہ کافی ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ سننے سے ثابت نہیں حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے بشکاب شریف میں حدیث موجود ہے کہ رشمت کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کسی اور صحابی سے یہ فرمایا کہ تم نماز کا خیال کرنا اور آرام فرمانے لگے لیکن سارا لشکر سویا رہا سورج جب طلوع ہو گیا اس وقت رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کلی تو دیکھا سورج نکل آیا ہے سنا مزید کچھ سفر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا لشکریوں نے بھی وضو کیا یہ وضو بھی سرکار کے ایک موجے کی وجہ سے ہوا پانی نہیں تھا سرکار نے موجزہ دکھایا الحمد للہ پانی جو ہے وہ اللہ نے ظاہر فرمایا تمام لشکر والوں نے وضو کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی خود بھی پڑھی تو اب یہ قضا نماز سرکار علیہ السلام نے پڑھائی ہے سرکار نے پڑھی ہے یہ مشکات کی حدیثوں سے بالکل ثابت اس کے علاوہ ساہسکتا کی حدیثوں سے بھی بالکل ثابت ہے لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ کہنا ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے صرف توبہ کر لی جائے اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ بہت بڑا اختلاف اس نے کیا حالانکہ کسی بھی امام کے نزدیک یہ بات نہیں ہے کہ صرف توبہ کر لی جائے لیکن ایک بات کی میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اول تو قضا ہو ہی نہیں سکتی کوئی لیکن یہ جو اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کی وجہ سے ہوئے اور یہ اس وجہ سے ہوئے تھے تاکہ امت کو معلوم چل جائے کہ اگر نماز کضا ہو جائے تو ان کو کیسے پڑھنا ہے کس طرح نماز کو ادا کی جائے گی لہٰذا محدثین کرام فرماتے ہیں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ رکھا بہت زیادہ جو ہے وہ متوجہ رکھا اور اس توجہ خدا بندی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے نماز جو ہے وہ نہ پڑھ سکے ظاہر ہے کہ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ کو غافل تو کہہ نہیں سکتا استغفر اللہ سما استغفر اللہ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلا الح نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ رکھا تو اس لیے یہ معاملہ آیا تاکہ سرکار علیہ السلاط وسلام جب نماز قزا پڑھیں گے تو امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز اگر قزا ہو جائے تو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے لیکن, لیکن اندازہ لگائیے شرط ہاشمی کا کہنا ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو خالی توبہ کر لو یعنی یہ کتنے بڑے حقوق اللہ ہیں جو کہ عورتوں کے سروں پر یہ قائم رکھنا چاہ رہی ہے وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسوں میں جا کر پڑھتی ہیں یا ان کے دروس کو سنتی ہیں درس قرآن میں جاتی ہیں اگر ان کے یہی نظریات اور گندے عقیدے ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ کتنی عورتیں اس امت کی ہی ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہو جائیں گی اور قضاء نماز کے لیے خالی توبہ کر بیٹھیں گی حالانکہ توبہ کے علاوہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ اکبر لیکن امت کو تباہ و برباد کرنے خاص طور پر خواتین کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ الہدا انٹرنیشنل اپنے کام میں جاری و ساری اور اپنے معاملات میں جو ہے وہ فعال ہے دوسرا مسئلہ تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنا یہ اپنے دروس میں اسی کا درج دیتی ہے کہ شوہر اگر تین طلاقیں دے دے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اور کچھ اس کے دلائل بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بیان جو لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں یا آئندہ بھی جو ریکارڈنگ سنیں ان کو اس کے بارے میں حوالہ جات بھی معلوم ہو یاد رکھیے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہو تو صرف ایک ہی طلاق توہر میں دے دے اور اگر تین طلاقیں ہی دینا ہوں تو ہر توہر میں ایک طلاق دے لیکن اگر کوئی بحالت ہے طلاق دے دے یا تینوں طلاقیں ایک دم دے دے تو اگر اس نے برا کیا مگر جو طلاق دے گا وہی وہ واقعہ ہوگی ایک ساتھ تین طلاق دینے کی تین صورتیں ہوتی ہیں یعنی اگر شوہر اپنی اس بیوی بی کو جس سے اس نے صرف نکاح کیا ہو خلوت نہ ہوئی ہو ایک دم تین کے اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اس صورت میں صرف ایک طلاق واقعہ ہوگی اور آخر نکاح سے خارج ہو گئی اور اس پر عدتت بھی واجب نہیں کیونکہ اس سے صحبت نہیں ہوئی ہے اور طلاق کے لیے نکاح یا عدتت ظاہر ہے کہ یہ چاہیے ہاں اگر اس عورت سے یوں کہے کہ تجھے تین طلاقے ہیں تو تینوں پڑ جائیں گی بس کیونکہ اس صورت میں تینوں طلاقیں نکاح کی موجودگی میں پڑیں یہ اس عورت کا میں نے بیان کیا ہے توجہ رکھیے گا جس سے صحبت ابھی نہیں ہوئی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا تو یہ ہمیں ہماری فقہ حنفی یہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جس سے خلوت ہو چکی ہے بیک وقت تین طلاقے دے خواہ یوں کہے کہ تجھے تین طلاقے ہیں یا یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بہر حال طلاق ہی واقعہ ہوں گی یاد رکھیے گا اور یہ عورت اب بغیر حلالہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی اس پر امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اور سلفن و خلفن جمہور علما کا اتفاق ہے ہاں بعض ظاہر بین مولویوں نے اس آخری صورت میں اختلاف کیا ہے لیکن ان کا اختلاف کوئی مانا نہیں رکھتا تفصیل سابی میں قرآن کریم کی اس آیت کے زیر اس آیت کے جو ہے وہ تحت مفسر فرماتے ہیں ف انط اللہ کہ فلاں یہ آیت ہے دوسرے سبارے کی اس کے تحت مفصرین نے فرمایا کہ علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تین کے الگ الگ دے یا ایک دم عورت بہرحال حال حرام ہو جائے گی نیز نبوی شرح مسلم جلد اول باب طلاق سلوس میں ہے فرمایا گیا جو کوئی اپنی بیوی بی سے کہے کہ تجھے تین طلاقے ہیں تو چاروں امام اور صلب و وخلف کے عام علما فرماتے ہیں کہ تین ہی واقعہ ہوں گی مگر موجودہ زمانے کے غیر مقلد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہر جگہ نفس کا آرام ڈھونڈتے ہیں جس چیز میں نفس امارہ کو راحت ملے وہ باطل سے باطل اور ضعیف کال ہو وہ ہی ان کا دین و ایمان ہے اس لیے انہوں نے ابن تیمیہ کی اتباہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھا کہ ایک دم تین طلاقوں سے ایک ہی واقعہ ہوگی یاد رکھیے گا کہ تفسیر صابی میں دوسرے سپارے کی یہ آئے فن طلبہ لہو کے تحت یہ لکھا ہے یہ کہنا کہ ایک دم دی ہوئی تین طلاقوں سے ایک ہی واقعہ ہوتی ہے یہ سوائے تیمیہ کے کسی نے بھی نہیں کہا تو یہ ڈاکٹر فرحت آشمی ابن تیمیہ کے نظریات پر ہے اور ابن تیمیہ کی خود اس کے مذہب کے اماموں نے تردید کر دی ہے علماء تو فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے تو دوستوں بہتر تو یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دے اگر دینے کی ضرورت ہو زیادہ دے ہی نہ جائے ایک طلاق دے دی جائے اور اگر تین طلاقیں ہی دینا ہوں تو ہر توہر میں ایک طلاق دیں تین توہر میں تین طلاقیں ایک دم طلاقیں تینوں دے دینا سخت برا ہے لیکن اگر کسی نے ایک دم چند طلاقیں دے دی تو اگرچہ برا کیا مگر تینوں واقعہ ہو جائیں گی جیسے طلاق بحالت حیض کہ اگرچہ برا ہے مگر طلاق واقعہ ہو جائے گی اب اس کے دلائل بھی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اب طلاق و مراتان فعم صاحب بالمعف او تسرین بحسان فرماتا ہے فعم طل کہ فلا تحل ان آیات سے معلوم ہوا کہ دو طلاقوں تک رجوع کا حق ہے تین میں نہیں اور مرتان کے اطلاق سے معلوم ہوا کہ الگ الگ طلاقیں دینا شرط نہیں جس کے بغیر طلاق واقعہ ہی نہ ہوں خا ایک دم دے دے یا الگ الگ حکم یہ ہی ہوگا چنانچہ تفسیر سابی میں اس آیت کے ماتحت ہے فرمایا گیا آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دیں تو واقعہ ہو جائیں گی خواہ دم دے یا الگ الگ عورت حلال نہ رہے گی اور پھر یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو تین ہی واقعہ ہو جائیں گی اس پر امت نبی پاک علیہ السلام کا سنی سرکار کی امت کا اتفاق ہے اسی طرح اور تفاصیر میں بھی ہے دیکھیے اللہ تعالی قران میں فرماتا ہے و مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے کہ ایک دم تین طلاقیں دے دے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ کبھی انسان طلاق دے کر شرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اگر تین طلاقیں ایک دم د دے, دے گا تو رجوع نہ کر سکے گا اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ ایک دم تین طلاقے دینے والے کی واقعہ نہ ہوں گی بلکہ فرمایا یہ گیا کہ ایسا آدمی ظالم ہے اگر اس سے طلاق ایک واقعہ ہوتی تو ظلم کیسے ہوتا کتنی ظاہر اور باہر مطلب دری ہے پھر ایک اور دلیل سنے بےحتی اور تبرانی میں سوید ابن غفلا سے روایت کی حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی عائشہ خشمیہ کو ایک دم تین طلاقے دے دی بعد میں خبر ملی کہ وہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فراق میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اسے اگر میں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی بی کو الگ الگ یا ایک دم تین طلاقے دے دے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا ایک اور دلیل سن لیجئے سننے قبرا بے میں حبیب ابن ابی ثابت کی روایت سے ہے ایک شخص سیدنا علی المرتضی کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ میں نے اپنی بیوی بی کو ہزار طلاقیں دی ہیں فرمایا کہ تین طلاقوں نے اسے تجبر حرام کر دیا باقی طلاقیں اپنی اور بیویوں میں بانٹ دے مطلب یہ کہ وہ لغو ہیں فضول ہیں تین طلاق ہی بہت ہو گئیں ہزار دینے کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اس سائل نے یہ ہزار طلاق ہزار مہینوں میں اتنا دی ہوں گی ورنہ پتنی بیاسی سال دو مہینے اسی میں صرف ہو جاتے ایک دم ہی دی تھی اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کو جو ہے وہ برقرار رکھا بے حقیقی روایت سنے وہ روایت سعید ابن جبیر کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سخت سے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو اگرم تین طلاقے دیں تھی کہ تجھ پر تیری بیوی حرام ہو گئی اور عبارت عربی کی یہ ہے عن ابن عباس اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ تَلَّقَ اِمْرَأَتُهُ طَلَاطًا حُرِّمَتْ عَلَيْكَا تو اب یہ چند دلائل صرف میں نے آپ کو پیش ہی ہیں کہ اگر تین طلاقیں ایک دم دے دی جائیں تو طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہیں لیکن اتنے ظاہر اور باہر مسئلوں کے باوجود بھی یہ ڈاکٹر فرحت ہاشم عورتوں کو غلط نظریات بڑھا رہی ہے غلط مسائل بتا کر ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو جی اگر کسی انسان نے کسی مرد نے عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں اب وہ بقول فرد حاشمی یا غیر مقلد کے نظریات کے مطابق وہ ایک ہی طلاق ہے تو وہ مرد اور عورت میاں بیوی بی کی حیثیت سے کیا ایک چھت کے نیچے زندگی نہیں گزار رہے کیا ان کی اولاد نہیں ہو رہی کیا یہ زنا محض نہیں ہو رہا الامان الامان الامان, الامان اللہ اکبر کتنی بڑی آفت اور مصیبت مسلمان عورتوں پر یہ جو ہے وہ ڈھا رہی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا مطلب یہ گناہگار کر رہی ہے مسلمان عورتوں کو اور ہماری عورتیں اس کے دام فریب میں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو میرے دوستو آپ انہی باتوں سے اندازہ لگا لیں کہ فرحت ہاشمی کا عقیدہ اور نظریہ کتنا برا پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ علماء دین دین کو مشکل بناتے ہیں آپس میں لڑاتے ہیں عوام کو فکی بحثوں میں جاتے ہیں اللہ اللہ بلکہ یہاں تک اس نے کہہ دیا اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف لے لو لیکن علماء کی بات نہ مانو حالانکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی جو ہے وہ بڑی شانیں ارشاد فرمائی ہیں الحمد یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے امبیا کے وارث میری امت علما اور قرآن کریم میں بھی اہل علم حضرات کی بڑی شان بیان ہوئی ہے فت الحل ذکری تم لا تعلام اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے علماء کے بڑے فضائل قرآن اور حدیثوں میں بیان ہوئے لیکن علماء کی جو ہے وہ شان میں گستاخیاں کرنا تاکہ لوگ علماء کے پاس نہ جائیں مفتیان کرام کے پاس جا کر دی نہ سیکھیں بلکہ ان سے جو ہے وہ بدزنگ کیا جا رہا ہے اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کتنی بڑی بدبختی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اگر عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے مفتیان کرام سے دور کر دیا جائے تو پھر یہ جہالت کے مزید گہرے گڑوں میں اگر عوام نہیں گرے گی تو پھر مطلب کہاں جائے گی عوام کیا فرت حاشمی جو ہے یہ مطلب جو ہے یہ امت کا بیڑا پار کرائے گی اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہے یہ تو اوروں کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے کیا یہ امت کی کشتی کو پار لگائے گی اصطفر اللہ جس میں نہ شرم ہے نہ حیاح ہے جو دین میں جو ہے وہ تفرقے ڈال رہی ہے جو عورتوں کو جو ہے وہ دینی اعتبار سے برباد کر رہی ہے یہ کہتی ہے کہ تقلید شرک ہے اللہ اکبر تقلید شرک کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذين انعمتا عليه یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ইহدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمتا عليه اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا اور سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تو نے احسان کیا تو صراط المستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں تمام مفسرین محدثین فقہا اولیاء اللہ غوث کتب ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلد گزرے ہیں لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا کوئی محدود کوئی مفسر کوئی ولی غیر مقلد نہیں گزرا سرکار غف پاک بھی مقلد تھے غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد نہیں کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اللہ نفس اللہ بس اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بر اس آئے سے پتا لگا طاقت سے زیادہ کام کی اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے قرآن سے مسائل نہ نکال سکے لاکھوں حدیثوں سے مسائل نہ نکال سکے اس سے تکلید نہ کرانا اس سے استمباد کرانا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے جب غریب آدمی پر زکوۃ اور حج فرض نہیں تو بے علم پر مسائل کا استمباد کرانا کیسے جو ہے وہ ضروری ہوگا لیکن یہ عورت کہتی ہے تقلید شرک ہے قرآن کہتا ہے بس اللہ ذکری ان کم تم لاتا تو اے عام لوگ علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں اس آیت سے پتہ لگا جو شخص جس مسئلے کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو مجھتے ہی دین سے دریافت کیے جائیں یہ یہ آیت پاک ہمیں جو ہے وہ بتا رہی ہے یوماند غوق اللہ عناسم بھی جس دن ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کی تفسیر میں تفسیر روح البیان بیان نے فرمایا کہ یوں پکارا جائے گا یا دینی پیشوا آئمہ کے نام سے پکارا جائے گا اے حنفیو اے شافیو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا یوں کہا جائے گا اے حنفیو اے شافیو اے مالکیو چلو تو جس نے امام کو ہی نہ پکڑا اس کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بارے میں صوفیاء پرماتے ہیں جس کا امام نہیں ہوگا تو پھر اس کا امام شیطان ہے جو مقلد ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی امام کے دامن کو پکڑا ہوا ہے جو غیر مقلد ہے اگر تو وہ مجتحد ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ مجتحد کو تقلید واجب نہیں لیکن اگر وہ مجتحد نہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تباہ کر رہا ہے یہ عورت کہتی ہے کہ تقلید شرک حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ شرک کہتے کس کو ہے شرک کہتے کس کو ہیں یاد رکھیے شرک کی اقسام علماء نے جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ میں مختصراً عرض کروں کہ شرک کی تعریف کیا ہے شرک جو ہے ان نہ شرکلم عظیم اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو جو ہے وہ ظلم عظیم جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے شرک تین قسم کا ہوتا ہے شرک کی تین اقسام شرک فی العبادت یعنی جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی بھی اس کو خدا سمجھ کے کریں معذ اللہ شرک فی ذات اور شرک ففات اللہ کی ذات اور صفات اس طرح مانے کہ کسی کو اللہ نے نہیں دی اس کی خود ہی ہے اس کو خدا سمجھ کر معاذ اللہ کریں استقفر اللہ تو شرک کس طرح تقلید کس طرح شرک ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس جاہل عورت نے یہی درس دیا عورتوں کا ذہن بگاڑ رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر یا مرد جو ہے وہ تقلید کریں تو یہ شرک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اس کا یہ درس ہے کہ اپنا پیغام مقصد اور متفق علی باتوں سے زیادہ دوسرے مدارس اور علماء پر تان و کرنا نماز کے اختلافی مسائل کو یہ اجاگر کر کے علماء سے عوام کو دور کر رہی ہے زکات میں غلط مسائل بتاتی ہے خواتین کو تملیق کا کچھ پتا نہیں حالانکہ یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ زکوات جب تک کسی کے ہینڈ اوور نہ کر دی جائے کسی شریف فقیر کو جب تک اس کا مالک نہ بنا دیا جائے زکات ادا ہی نہیں ہوتی پھر اس کا یہ کہنا کہ روزانہ یا پڑھنا حدیثوں سے ثابت نہیں نوافل میں اصل صرف چاشت اور تحجد ہیں شراک اور اوابین کی جو ہے وہ کوئی جو حیثیت نہیں تو دیکھیے نوافل کا بھی اس نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ انکار کر دیا کہتی ہے کہ نہ چاش کی ضرورت ہے نہ اشراک کی یہ مطلب جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نوافل میں صرف اور صرف یہ چاش اور تحجد کے بارے میں کہتی ہے کہ یہی ہیں حالانکہ اشراک بھی نوافل میں سے ہیں اور اوابین بھی نوافل میں سے ہیں اور ترمزی شریفی حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتا بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا یہ نماز اشراق کے بارے میں یہ ہے وہ فرمایا گیا ہے الحمدللہ اور اسی طرح باقی مطلب نوافل عوامین اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب فضائل ہیں اور فضائل نوافل پر مطلب جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں اور مطلب سلاۃ الطبہ اور سلاۃ توبہ کے علاوہ سلاۃ الطبی سلاۃ الطبی کے علاوہ سلاۃ الحاجات گہن کی نماز سورج گہن کی نماز نماز غوثیہ سلاۃ الاسرار سلاط اللیل اور اس کے علاوہ ابابین کے جو نوافن ہیں یہ بھی ان تمام کے بارے میں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہیں لیکن عورتوں کو عبادت سے دور کرنا سجدوں سے دور کرنا یہ اس عورت کا ظاہر ہے کہ ایم ہے اور وہ کہتی ہے کہ صرف تحجد پڑھو چاش نہ اشراق کی ضرورت نہ عوامین کی ضرورت بلکہ یہاں تک بول دیا کہ دین آسان ہے بال کٹوانے کی کوئی ممانعت نہیں امہات محاد المومنین سے ایک کے بال کٹے ہوئے تھے تخر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالرہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا کہ ان بیتے مجھے بتائیے کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے ازواج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین پر یہ کتنا بڑا افطرا ہے کہ ان میں سے ایک بالوں کو کٹوایا کرتی تھیں استقفر اللہ حالانکہ عورت کے بال بھی عورت ہیں اور چھپانے کی چیز ہیں پھر یہ کہتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسانی پیدا کرو تنگی نہ کرو جس امام کی رائے آسان ہو وہ لے لو حالانکہ چاروں امام کی ایک وقت ہم تقلید کر ہی نہیں سکتے کسی ایک امام کو جو ہے وہ پکڑیں گے لیکن اس کے باوجود یہ غلط نظریات اور افکار عورتوں میں پھیلا رہی ہے اور پھر دیکھیے یہ مسئلہ کتنا غلط عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کے ہاں کہ خواتین حالت حیض میں بھی قرآن چھو سکتی ہیں آیات پڑھ سکتی ہیں اللہ. حالانکہ آپ چھوٹی سے چھوٹی کتاب فقہ کی لے لیں عربی کی یا اردو کی کوئی بھی ہر ایک میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے ایام مخصوص میں قرآن کو چھو نہیں سکتی قرآن کی تلاوت نیت قرآن سے نہیں کر سکتی کوئی سی بھی آپ کتاب لے لیں بہار شریعت لے لیں فتح رضویہ شریف لے لیں فتح عالمگیری لے لیں فتوا جو ہیں دیگر فتوا شامی وغیرہ ہیں رد المختار وغیرہ ان کو آپ پڑھ لیں لیکن مطلب ہر ایک میں یہ مسئلہ موجود ہے عربی فتح دیکھ لیں آپ کمزور دقائق دیکھ لیں بحر الرائق میں آ جائیں اور فتو القدیر اور بنایا جو شرح ہے ہدایہ کی ان میں آپ دیکھیں ہر ایک میں مطلب جو ہے وہ یہ مسئلہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود سمجھیے کہ تمام علماء اور مفتیان نے کرام بڑے بڑے مجتحدین کرام کا قرآن و حدیث سے یہ اخف کیا ہوا مسئلہ کہ عورت حالت عیز میں قرآن نہیں مطلب جو ہے وہ چھو سکتی اس نے اس کا انکار کر دیا اور ڈاکٹر مطلب فرت آجمی کہتی ہے کہ مطلب حیض کی حالت میں بھی عورت قرآن کو چھوئے یہ عورت چاہتی یہی ہے کہ عورتیں گمراہ ہو جائیں عورتیں گار ہو جائیں اور کتنا بڑا فتنہ ہے اس دور کا کتنا بڑا فتنہ ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھا کر ہر معاملے میں خود اجتہاد کی ترغیب دیتی ہے خود اجتہاد کی حالانکہ آپ بتائیں قرآن پڑھ کر ہم ڈائریکٹ ظاہرہ مطالعے قرض نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ترغیب دلاتی ہے استخ اللہ سما استخ اللہ اور پھر قرآن پڑھ کر اس لیے تو قرآن نے بھی کہا یہ دل بھی کثیرم یہدی بھی کثیرہ قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ہدایت بھی پا جاتے ہیں تو گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ گمراہ وہی ہوں گے قرآن پڑھ کے کہ جو قرآن پڑھ کر اس کا مطلب غلط نکالیں لوگوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں غلط قرآن کی تفسیر بیان کرنا تفسیر خود رائے کرنے والے لوگ قرآن پڑھ کر جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے سارے نظریات باطل ہیں وہ ان عقائد کے ذریعے عورتوں کو بہکا رہی ہے مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے بچیں اس کی عقائد باطل ہیں اس عورت کے پیچھے آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اس کو ڈالر مل رہے ہیں ریال مل رہے ہیں کروڑوں روپیہ مل رہا ہے اور یہ پوش علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہر جگہ جا کر مطلب اپنے دروس رکھتی ہے اور در سے قرآن کے بہانے عورتوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے اور ہمارے مطلب وہ مطلب خواتین جو کہ پوش علاقوں میں رہتی ہیں پیسے والے لوگ ہیں ان کے ہاں ایک فیشن بھی ہو چلا ہے کہ ایسی مطلب جگہوں پر شیرٹن ہوٹل کسی مطلب 3 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل میں جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ اس طرح کی محافل میں وہ شرکت کریں وہ ایک خدنمائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آج ہم نے وہاں شرکت کی تھی اور اس بہانے وہ اپنے نظریات بھی مطلب بگاڑ کر آتی ہیں اور غلط عقائد ان کو مطلب سکھائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا دین بھی تباہ کر رہی ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہی ہیں تو لہٰذا میری یہ کاوش چھوٹی سی ہے کہ میں ان کے نظریات اور عقائد کے بارے میں فقہی معاملات کے جو ان نے اختلاف کیے ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تاکہ ہم اپنے طور پر کوشش یہی کریں کہ ہماری مائیں بہنیں اس شیطانی خالہ جو ہے شیطان کی خالہ جو ہے اس کے چکر میں نہ آئیں اللہ تبارک کا بطالہ اس کو ہدایت دے ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالی اس کے عزائم کو خاک میں ملائے اور جلدی جلدی جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ جان چھوڑ دے اور تاکہ جو ہے عورتیں مزید فتنہ اور فساد میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری جو ہے یہ دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ تبارک کا تعالی ان تمام عورتوں کو جو کہ اس کے دامے فریب میں آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے وہ اپنے نظریات اور عقائد کو ایسے کریں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے الحمدللہ اور ایک سچے اور پکے مسلمان کے نظریات اور عقائد ہیں جزاکم اللہ خیرہ وما توفیقی الا اللہ باللہ اللہم صلح علی سیدینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبرک وسلم تو الحمدللہ یہ جی ڈاکٹر فرط حشمی کے بارے میں چند باتیں میں نے آج بیان کر دی ہیں اور فیضان رضا بھائی امید ہے انشاءاللہ شاء آپ نے ریکارڈنگ بھی کر لی ہوگی تو فیضان رضا بھائی کی بھی ایک ویب سائٹ ہے انشاءاللہ یہ اس پر بیان ڈال دیں گے اور کاش وہ ہمارے ایس ایچ او صاحب بھی ہوتے تو وہ بھی مطلب جو ہے وہ ترکیب بنا لیتے تو فیضان رضا بھائی ایس ایچ او مریض کے نام سے نکاتا ہے ان کو بھی اگر ہو سکے ریکارڈنگ دیجیے گا تو انشاءاللہ شاء وہ مطلب یوٹیوب ٹیوب وغیرہ پر بھی مطلب اس کی ترکیب بنا دیں گے یا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ بنا دیجیے گا اللہ تعالیٰ کی بار میں دعا ہے کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مطلب یہ چھوٹی سی جو ہے وہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور فتنہ فرحت ہاشمی فرحت نام بھی غلط ہے یہ تو پڑپ پھڑا ہاشمی پھڑ جو ہے جو بھی ہاشمی بھی نہیں کہنا چاہیے ہاشمی خاندان بڑا بال پیارا خاندان ہے تو یہ غیر فرحت جو عورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے گندے نظریات سے ہماری ماؤں بہنوں کو بچائے جزاكم اللہ میرا آمین تو بھی ناد پلے فرما دیں ان اللہ تعالیٰ میں دس بارہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں کوشش کروں گا جوابات دینے کی جس بھائی نے بھی یا سسٹر نے نعت پلے کرنی ہے تو وہ ہینڈریز فرما لیں جی آ جائیں جزاک اللہ